کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو افتاد پڑے اس کے سنی والے اور نماز برپا رکینے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں